ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی برکتیں بھی پائیں گے اور انشاءاللہ شاء آنکھوں کا جو مرض ہے جو بینائی کا کم, کم ہو جانا ہے اس سے بھی انشاءاللہ شاء ضرور حفاظت رہے گی جی. مزید ہمارا ایوب بھائی نے اپنے بچوں کی والدہ کا یہ غالبند تذکرہ کیا ہے کہ وہ بیمار رہتی ہیں تو ان کے بچوں کی والدہ کے لیے بھی ایک درد پیش خدمت ہے یا حیو یا حیو. یا حیو جو کوئی بیمار ہو اس اسم کو ہزار مرتبہ یعنی ون تھاؤزینڈ ٹائم پڑھے انشاءاللہ شاء اللہ از صحت پائے گا شہزا ہمارے اییوب بھائی کے بچوں کی والدہ کو چاہیے کہ تا حصول شفا روزانہ کسی بھی وقت یہ عمل یعنی یا حیو ہزار بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ ازل شفا حاصل ہوگی اور بیماری جاتی رہے گی انشاءاللہ آئیے کو ریکارڈیڈ جی جی سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. علی محمد, صل اللہ تعالی علی محمد محمد گاؤں ایپا میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید میرے جگر میں بھی بہت زیادہ شب نما درد ہوتا ہے اور بھوک بھی بہت کم لگتی ہے اور اگر بھوک لگ بھی جائے تو پھر کچھ کھانے کو دی نہیں کرتا तो برائے کرم روحانی علاج से میں نیجو رنما فرمائی السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ ہیپاٹائٹس اور ٹانگوں میں درد جگر میں چبھن جیسا کچھ تکلیف ہونا بھوک کا نہ لگنا بہت ساری شکایتیں انہوں نے اللہ تبارک ہمارے اسلامی بھائی کو شفا کامین عاجلہ اور صحت ناسیہ نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب گھریلو علاج میں اس کا علاج لکھا ہوا ہے ہیپاٹائٹس کا چنانچہ وہ پیش خدمت ہے یہ لے کر اول آخر ایک ایک بار درو شریف کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فلک اور ایک مرتبہ سورت الناس چاہے تو ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر ان چنوں پر یہ دم کر دیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے چنے کھاتے رہیں ان شاء اللہ ان کا یہ مرض ہیپاٹائٹس کا دور ہو جائے گا مزید اس کے علاوہ جگر کے امراض کے لیے پارہ سولہ کاف کی آیت نمبر ایک سو نو ایش خدمت ہے چاہیں تو یہ اس کو اپنے پاس لکھ لیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم لعقان البرو مداد کلیمات ربی یہ آیتیں مبارکہ بعد نماز فجر تین عدد سادی پلیٹوں پر یہ لکھ لیں زردے کے رنگ سے لکھے اور اعراب لگانے میں اس میں کی حاجت نہیں ہے البتہ لکھتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ ان کے جو حروف کے دائرے ہیں ان کو کھلا رکھنا ہے ایک اسی وقت چاہیں تو پی لیں یعنی ایک صبح پی لیں ایک دوپہر کو ایک رات کو یہ پلیٹ دھو کر پی لیں اس کی مدعا کے چالیس دن ہیں مزید چاہیں تو اس کے علاوہ آ, اسی کو لکھ کر یہی آئے مبارکہ کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے چاہے تو سیدھے بازو میں باندھنے اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہی تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پھیلنے تو ان شاء اللہ ان امراض سے ان کو شفا حاصل ہوگی دوسری دن یہ علاج گردوں کے درد اور میدے کے لیے بہت, بہت مفید ہے اچھا ٹانگوں کی تکلیف کائن میں جیسے تذکرہ فرمایا تو اس کے چھٹکارے کے لیے بھی ایک ارد کی خدمت ہے روزانہ درد کی جگہ پر جہاں بھی تکلیف ہوتی ہو جیسے گھٹنے میں دردے ہاتھ میں دردے کہیں بھی تکلیف ہو درد ہو تو اس کے لیے اس مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر ایک مرتبہ درو شریف اور سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر اور ساتھ میں یہ بھی اس طرح پڑھ لیا کریں ساتھ مرتبہ یہ پڑھنا ہے اللہ اب علی سو اماجی دک مرتبہ پھر سماعت فرما سوء ما اللہ سوء ما دلّا تو یہ اگر کوئی دوسرا پڑھ کر بند کرے تو انی کی جگہ مرد کے لیے انہو کہے اور اسلامی بہن یعنی عورت کے لیے انہا کہ مدت اس کی کا حصول شفا ہے جب تک شفا حاصل نہیں ہوتی مسلسل یہ عمل کرتے رہے ان شاء اللہ ضرور شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ تو ہیپٹائٹس اور ٹانگوں میں درد جگر کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تھا ان سارے امراض کے لیے روحانی علاج انہیں بتا دیے گئے تو اس کو اپنا بھیجیے ان شاء اللہ رحمان تمام امراض سے چھٹکارا مل جائے گا صلو صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو علی الحبیب علی اللہ تعالی علی عید محمد آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ, اللہ تعالی علی علی محمد میرا ڈیٹا بارہ تیرہ سال کا روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی متبو مدنی پنسورہ میں میرے شیخ شریقہ طبیر علیہ سنت نے زبان کی لکنت کا ایک مجرب عمل لکھا ہوا ہے ایسے اس بھائی اور اسائی بہنیں جنہیں زبان میں لکنت ہو وہ صدر کی نماز کے بعد ایک پاک کنکری منہ میں رکھ لیں اور پارہ سولہ سورہ کی یہ تین آیات آیت نمبر پچیس کا اٹھائیس یہ تین آیات اکیس مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ و وجل تھوڑی عرصے میں افاقہ ہو جائے گا ان آیات مبارکہ مبارک ہی یہ ہیں رب شواہ لی وی واہ لول اوسانی یف یہ چار آیات مبارکہ پارا سولہ کی دوبارہ پیش خدمت تو یہ آیات مبارکہ پڑھنے انشاء اللہ لکنت کا مرض جاتا رہے گا ایک اور بہت پیارا روحانی علاج بھی اسے کہہ لیں اور اسے ایک مدنی بہار بھی کہہ لیا جائے تو انشاءاللہ اس روحانی علاج کو بھی اپنائیں تو اس کی بے شمار براکتیں حاصل ہوں گی تو ہم چینل پر اس وقت جو اسلائی بھائی اور ناظرین یہ سلسلہ روحانی علاج دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری پیاری مدنی بہار پیش خدمت ہے علی صل اللہ علیہ علی ہیں علی علی علی ایک اسلائی بھائی کا بیان ہے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا میری زبان میں لکنت تھی یعنی میں رک رک کر بولتا تھا تو میں نے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حیرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری دامت دام مت برکات کے بیانات کے کیسٹ لے لیے وہ بیانات کے کیسٹ میں, ٹیپ میں لگا دیا کرتا تھا اور جیسے جیسے امیر آل سنت بیان فرماتے تھے میں ہُو بہو ویسے ویسے نقل اتارنے کی کوشش کرتا تھا ہمیں سنت فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین تو میں بھی اسی طرح حمد و صنا پڑھتا تھا دودھ سلام پڑھتا تھا پھر الحمد للہ ازل اس کی برکت سے جلد ہی میں روانی کے ساتھ درستوں بیان کرنے لگ گیا اور اب بغیر کسی رکاوٹ کے صاف گفتگو کر سکتا ہوں اللہ ماشاء اللہ تو جو جو سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سرسہ دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں مدد ملتی جائے کہ آپ بھی ہمت کریں اور اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے اویل جذبے سے سرشار ہو کر گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار در سے فیضان سنت اور اصلاحی के کے ذریعے ہر طرف سنتوں کی بہاریں لانے کے कमर کمر हो ہو جائیے یہ سریکت امیر علیہ سنت بہت प्यारी बात بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے لہذا یہ زبان جو کہ اللہ اجزا کی بہت بڑی نعمت نیکی کی دعوت کی جھومے مٹا دیجیے انفرادی کوشش کے ذریعے بگڑے ہوئے معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں نمازی اور سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے مدنی قافلوں کا مصافر اور مدنی انعامات کا عامل بنانے کے لیے اگر زبان کو استعمال کرنے سے شرماتے اور ججکتے رہے تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان نہ کرنے والے کاموں میں مثلا غیبت چولی جھوٹ بدگوئی خوش کلانی گالی گلوچ گانے گنگنانے اور اپنی مسلمانی کی دل آزاریوں جیسی آفتوں میں مبتلا ہو جائے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین بڑتی انداز سے مبلی کے دعوت اسلامی نے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور جیسے پچھلے دنوں نگران شعرا نے بھی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت بھرے بھر اجتماع میں بیان فرمایا تھا خان رسول کا عبرت ناک انجام تو اس میں بھی جو ساتھ ساتھ ترغیبات تھیں عملی طور پر اپنے آپ کو جو پیش کرنا تھا تو اس میں اسی طرح توجہ دلائی گئی تھی کہ ہم گھر گھر گھر سے فیضان سنت جاری کریں دکانوں پر گھر سے فیضان سنت یہ جاری ہو جائے اس طرح کل اجتماع ذکر و نات میں بھی نگران نے اسی طرف توجہ دلائی تھی تو پیر کا روزہ تھا پھر یہ کہ منا جاتے اختار جو ہوگی تو اس میں بھی آپ مدنی چینل جہاں ہوتے ہیں تو مدنی چینل کے ذریعے اس کی بھی مطلب تشہیر کی جائے تو یہ بہت اچھی بات بتائی اور بڑا پیارا مدنی پھول جو سید امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کیا گیا اسے اپنے دل کے مدنی گلدسے میں سجا دیجیے یہ صرف کسی موقع کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے مواقع پر آپ کو کام آئے گا کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے تو کرنے والے کام کیا ہیں الحمدللہ نیکی کی دعوت عام کرنا یہ کرنے والا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا درود و سلام پڑھنا اچھے اچھے سنت بھرے عجت امام میں حاضری دینا علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شریک ہونا مدرسۃ المدینہ میں حاضری دینا پڑھنا پڑھانا یہ سارے کرنے والے کام ہیں ان کاموں میں مصروف رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ رحمان دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں پائیں گے ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا عظیم جذبہ عطا فرمائے اس کے لیے خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی ہمیں عادت نصیب فرمائے اور جیسے ہم ایک اسلامی بھائی نے یہ کہا کہ میرا بیٹا تیرہ سال کا ہے زبان کی لکنت کا شکار ہے تو وہ اس کی لکنت دور ہو جائے اس کا جو ہکلانہ ہے یا بات چیت میں جو رکاوٹ ہے رک رک کر جو بولتا ہے وہ دور ہو جائے اس کے لیے امیر علیہ سنت کے درس سے فیضان سنت اور اسی طرح امیر علیہ سنت کے بیانات کو سننے کی ایک مدنی ہی باہر ہم نے سنی اب وہ اسلامی بھائی جو بولنا روانی سے جانتے ہیں وہ بھی اس کو اپنا لیں کہ یہ تو اگرچہ ان کی بہار ہے کہ جو زبان کی لکنت کا شکار ہیں لیکن ہم سب اس کو اپنا لیں ان شاء اللہ رحمان ڈھیروں ڈھیر برکتیں پائیں گے صلو علن حبیب سنتا محمد وعلی وبارک وسلم آئیے اور ریکارڈر سوال شامل کرتے ہیں سلو احلن حبیب اللہ تعالی الا محمد میں یاسر بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ گرجے کی گھڑی نکالنے کا کوئی روحانی راج یاسر بھائی گرجے کی پتھری کا شکار ہے قوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں الحمدللہ سفر بھی ایک مجرب روحانی علاج ہے اس کی برکت سے متعدد امراض کا علاج الحمدللہ ہو جاتا ہے hmm. ایک اسلامی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں یہ سفر پر تھے اور فرماتے ہیں کہ مدنی قافلے سے سفر پر واپسی پر ہمارا قافلہ کسی اسٹیشن پر اترا اور مدنی قافلے کے شورکا اسلامی بھائی انفرادی کوشش میں مشغول ہو گئے اسی دوران وہاں پر ایک اسلائی گائی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مدنی قافلوں کی برکتوں کا اپنا وہ ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح وہ فرمانے لگے کہ میں گردے کی تکلیف میں مبتلا تھا شدید تکلیف تھی مجھے گردے میں اور ڈاکٹر نے مجھے اوپریشن کا مشورہ دیا تھا ذریعہ ایک اسلامی ڈائی نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے عاشقہ نے رفیل کے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی اور مجھے حوصلہ دیا دلاسہ دیا کہ انشاءاللہ شاء اللہ ان سب بہتر ہو جائے گا آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے چنانچہ میں نے کمر باندھی اور عاشقہ نے رسول کے ساتھ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا الحمدللہ للہ عاشقہ نے رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی برکت کے تین دن کے اندر اندر میرے گردے کی پتھری نکل گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کے بعد فرماتے ڈاکٹر کو میں نے بتایا تو وہ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ پتری کس طرح نکلی فرماتے شاید میری پتری اس طرح کی تھی کہ سوائے آپریشن کا حصہ کوئی حل نہیں تھا یعنی اپریشن کر کے ہی پتھری نکالی جا سکتی تھی لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ آشیقہ نے رسول کے مدنی قافلے میں سفر کی برعکت سے میری وہ پتری نکل گئی فرحان اللہ ماشاء اچھا اس کے علاوہ ایک روحانی علاج بھی کیسے خدمت ہے چاہے یہ کرتا کہ وہ چونکہ وہ ذہنیت اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی جو روحانی علاج دیکھتے ہوں گے وہ یہ کہتے ہوں گے مدنی باہر سنا دی گردے کی پتری نکالنے کے لیے ایک عمل تو بتا دیا وہ مدنی قافلے میں سفر کریں لیکن وہ وز وظیفہ کچھ نہیں بتایا جبکہ وہ یہ بھی ایک روحانی علاج ہی خیر لیکن وہ ویر وظیفہ سننا جو نا یہ زیادہ اس میں مطلب لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں یہ سنایا جائے گا تو وہ بھی کچھ بتا دی انشاءاللہ وہ بھی سنا وہ لیکن یہ بھی عرب ہے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں یہ تو انشاءاللہ ہم یاسر بھائی دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ترغیب دے رہے ہیں میں بھی نیت کرتا ہوں اب بھی نیت کیجیے ان مدنی کافلوں میں سفر کریں گے جی تو ورم یہ ہے یا مؤمنون یا یا ممینو اچھا تین بار میں اس لیے جوہرا ہے کہ وہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کو بات کوئی کلام ارشاد فرماتے یا کچھ سمجھاتے تو تین بار آپ سنت بھی ان شاء اللہ اس پر عمل کا ثواب مل جائے گا اللہ تو یا ممینو ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر دیں اور اس کی مدت کا حصول شفا ہے اللہ اللہ اللہ عز عز عز ان اللہ نے ضرور تو شاء اللہ ان کے گردے کی پتھرے نکل جائیں گے ان شاء مزید ان کے لیے عرضے کے دعوت اسلامی کے جو جگہ بگہ کاغذات اختیاری کے بسے لگتے ہیں تو یہاں سے کاغذات بھی حاصل کریں بخار محمد حیدرآباد ہے میرا یہ پڑھائی میں بہت کمزور اردو نہیں آتی آتی ہے بہت ہلکی آتی ہے بہت کمزور ہوں میں یہ میرا مسئلہ ہے اور ایک والدین کی روزی کا مسئلہ والدین کی روزی میں برکت ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے برکت جی جی میں سوال سوالات پڑھائی میں کمزوری کی انہوں نے مرض بتایا اپنا اور ساتھ میں روزی میں برکت نہیں داونچستانی کے کی ادارے مکہ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باپ فیضان بسم اللہ میں سے ان دونوں مسائل یعنی پڑھائی میں کمزوری اور روزی میں بے براکتی کا حل پیش خدمت ہے کل ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھیاسی بار یعنی سیون ایٹی سکس بسم اللہ رحمان رحیم ابل آخر ایک ایک مرتبہ دلی شریف پڑھ کر پانی پر بند کر کے پی لے تو انشاءاللہ اللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے ان تو سات سو چھیاسی بار جو پڑھائی میں کمزور ہوں اور پڑھائی میں کمزور وہی وہ ہوتے ہیں جو مطلب جن کے حافظوں میں یا ذہن پک نہیں کر پاتے تو سات بار اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کا وجہ ہو جائے گا اسی بار فیضان بسم اللہ نے روزی میں برکت ہو جائے اس کا ابھی وظیفہ موجود ہے روزی میں برکت کے لیے جو شخص تلیہ آفتاب کے وقت صورت کی طرف روخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار یعنی 300 ہنڈریڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر گرو شریف تین سو بار کوئی سا بھی گرو شریف چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علّہ محمد یا پھر والسلام السلام یا رسول اللہ صلی اللہ ع نبی المیو علی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابق گرو شریف تین سو بار پڑنے ان شاء اللہ عز و جل اس کو رسک میں ایسی فراوانی نصیب ہوگی اللہ از کا وجل اس کو ایسی جگہ سے رسک عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ پہنچے انشاءاللہ اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ شاء اللہ ازل ایک سال کے اندر اندر وہ پڑھنے والا امیر و کبیر ہو جائے گا انشاءاللہ جیسا سورج کی طرف رخ کر کے سورج کا نظر آنا بھی ضروری سورج کا نظر آنا ضروری نہیں ہے سورج کی طرف رخ کر کے سورج جہاں سے شروع ہوتا ہے مشرق جو مشرق سے چلو ہوتا ہے تو مشرق کی سمت رخ کر کے تین سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں تین سو بعد کوئی ساری درج شریف پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل اس کو رسک میں اور ان میں انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی وقار بھائی آپ نے جو اپنے دو مسائل بیان کیے تھے ان دونوں کے اوراد راج آپ کو بتا دیے گئے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ضرور آپ اپنے مسائل کو حل ہوتا ہوا دیکھیں گے عالم ہوں میں راہیل بات کر رہا ہوں کراچی سے میرا یہ ہے کہ میں پریشان کام کاج کے وجہ سے میں بہت پریشان تو عظیم میں تاریخ سے میری یہی درخواست ہے کہ دعاؤں کی بابا جی سے بھی درخواست ہے کہ میری دعائیں خیل کریں اور ہمارے گھر کی برکتوں کے لیے بھی دعائیں لا کراچی سے راہیل بھائی نے گھر میں پریشانی اور کام کاج کی پریشانی کے تعلق سے انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے گاؤں کے لیے بھی کہا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے راحیل بھائی کی جملہ اور پریشانیاں دور فرمائے آسان فرمائے حامی مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایتیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ محتر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو تو عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میری جان قربان تمام اچھائی ہے میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی سے سیکھی ہے تو ارشاد فرمائے کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا خور ولا قوت الا بلّہ علیغ العظیز کیونکہ انہوں نے جیسے وہ تذکرہ فرمایا کام کاج کا نہ ہونا گہریلو پریشانی تو یقیناً ان کے لیے تو یہ ایک مصیبت ہے اور اس مصیبت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ دیش میں نبت لاؤ تو فرمائے کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس وقت اس طرح پڑھو بسم اللہ رحمان رحیم ولا خیل ولا قوت عظیم پس اللہ اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا اللہ مشرہ تمہارے راحی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ان سب کی خدمت میں مدنی مشورہ ہیں. تو جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچے بیماری ہو قرض داری ہو مقدمہ بازی ہو یا دشمنی کی طرف سے اظہار آسانی کا خوف ہو بے روزگاری ہو تندرستی ہو یا کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہو کوئی بھی ناگہانی آفت آ پڑے کوئی چیز گم ہو جائے یا جا کسی چیز کا صدمہ پہنچے کوئی مارے دل دکھائے ٹھوکر لگے اس طرح بات ہوتا ہے گاڑی خراب ہو جاتی ہے رش میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور بدنی شروع ہو جاتے یہ بھی ایک تکلیف مصیبت ہے اور اسی طرح کاروبار میں نقصان ہو جائے چوری ہو جائے الگر چھوٹی یا بڑی کوئی بھی تکلیف یا پریشانی مصیبت پہنچے تو اس وقت چاہیے کہ یہ گرد پڑنا شروع کریں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا اللہ العلی علیم اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو ان شاء اللہ اگر نیت صاف ہوگی تو منزل بھی آسان ہوگی ساری گیشا اللہ تو یہ بڑا مجرب عمل اور بڑا مجرب برد آپ نے بتایا جو بہت سارے تکالیف سے چھٹکارے کو گھیرے ہوئے باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم تو اس کو پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاء اللہ ضرور کرم ہوگا اللہ تعالی علی محمد مبارک وسلم آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب سلو احلحیب محمد میں محمد اختر اختاری بات کروں کوئی ہوں ہے کیا میرے سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو کینسر ہو گیا منہ کے اندر نکلا ہوا تھا تو برائے مدینہ اس بارے میں سنوائیے السلام علیکم وعلیکم السلام اختر بھائی کوئٹہ سے والدہ کو منہ میں دانا نکلا اور محمد اختر بھائی کی والدہ کو شفا کام صحت نافیہ فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انہیں اس مرض سے نجات حاصل ہو اختر بھائی کی خدمت میں حرض کہ ہمت نہ ہارے اور یہ افسروادی نہ ہو اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی مرض بھی لا علاج نہیں ہے ان کی والدہ کے لیے مقبت المدینہ مقبوح سے نام شیتا مراض ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ باوضو کسی کاغذ وغیرہ پر زردے کے روشن سے لکھ کر پانی میں گھول کر والدہ کو پلاتے رہیں پاک حصول شفا یہ عمل برابر کرتے رہیں دودھ اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے جی الحمدللہ للہ مکبت المدینہ جو مطبوعہ مدنی پنصورہ کے فیضان دریب کے باب میں موجود ہے اختر بھائی آپ کو درود السلام اور شفائے امراض نامی درود کا وظیفہ بتایا گیا اور درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے کہ جو تمام امراض کا علاج ہے اس میں پوشیدہ تو آپ ہرگز مایوس بھی نہ ہو افسردہ بھی نہ ہو اپنی والدہ کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور درود پاک کی تو کیا برکتیں ہیں عبد الرحیم بن عبد الرحمان بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمام میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر موچ آ گئی میرا ہاتھ سوچ گیا میں نے درد کے ساتھ رات گزاری خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اے بیٹے تیرے درود بھیجنے نے مجھے بیچین کر دیا میں صبح اٹھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد اور سوجن وغیرہ ختم ہو چکی تھی تو آه. ہر درد کی دوا ہے سلام محمد تعویذ ہر بلا ہے سل محمد آپ نے سارے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے آه. سارے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی بن آئی ہے دورد السلام کرتے رہے اور دورد السلام کی تو کیا بہاریں ہیں علماء نے فضائل اتنے فضائل اس کے جمع کیے اتنے فضائل اس کے جمع کیے کہ بندہ اپنے فرائض واجبات اور دیگر جو اس پر ضروری ضروریات ہیں اس کی اس کے علاوہ جو فارغ وقت ملے اس میں صرف درود و سلام پڑھتا رہے تو انشاءاللہ شاء اللہ و رحمان یہ اس کے سارے غم کا بداوا بن تو اختر بھائی انہوں نے ہمیں کال کی تھی اختر بھائی آپ اپنی والدہ کے لیے جو درود پاک آپ کو بتایا گیا وہ بھی پڑھیں دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعلیٰ نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا علی علی الحبیب آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں علی اللہ <تصالح> علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ارمان ادائی ہے میں بابل مدینہ کراچی اورنگی ٹاؤن سے بازر رہا ہوں یہ روحانی علاج میں پوچھنا ہے کہ میں والد صاحب مجھے قافلے میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ایسا کوئی وضاحت بتائیں اور ان ذہن بھی نہیں بنتا کہ نماز پڑھیں بالکل مزید چہر بھی نہیں دیکھنے مانگتے بالکل ہٹانے کی بالکل کہتے ہیں تو براہ کرم کہ آپ ایسا وضاحت بتا کہ میں ان کا ذہن کو خیر یہ انہوں نے جو اپنے مسائل بیان کیے ان کو روحانی علاج مدنی قافلے میں سفر کی اجازت مل جائے اور گھر والے نماز بھی بن جائیں اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ گھر میں مدنی ماحول بنانا ہوگا اور اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کیونکہ اگر گھر میں مدنی ماحول بن گیا تو انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ظاہر اگر زمین بنجر تو جب تک اسے ہموار کر کے اس کے کاٹ کے لائق نہ بنایا جائے تو اس پر سبزہ کیسے ہوگے تو کیا قافلے میں جانے کی اجازت کے لیے واد صاحب سے جھگڑا کرنا, کریں یا انہیں سختی سے نمازوں کی تاکید کی جائے یا کیا اس کا کوئی اور حل اور علاج ہے ہرگز یہ غصہ اور چلچلاپن کو تو قریب سے ہی نہ گزرنے دیں اگر غصہ کریں گے سختی کریں گے تو ہرگزرگز اجازت ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے بلکہ نرمی نرمی اور شفقت کا یہ مظاہرہ کریں کیونکہ وہ ہے نا کہ ہے فلاں کام رانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں تو نرمی کریں گے تو ان اس کی برکت ہی دیکھ لیں گے مدنی نسخہ نخا شخت امیرا لیسنت دولت برکات ملا کے عطا کردہ گھر میں مدنی ماخول بنانے کے پندرہ مدنی پھول بھی ہیں اگر ان پندرہ مدنی پھولوں پر یہ عمل کریں گے تو ان اس کی برکت یہ ہی دیکھ لیں گے ان شاء اللہ اور اس کی ایسی سی برکتیں کہ وہی والد یا درودائی جو کل تک مدنی قافلوں میں سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے الحمد للہ وہی آج دعوت اسلامی کے مبلک بن چکے سبحان اللہ، سبحان اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یہ وابستہ ہو گئے ماشاء اللہ تو یہ مدن میں اس کو ضرور بتایا جائے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی, ایسی ہے جنہیں ان کے گھر والے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہونے دیتے اسلامی بہنیں بھی ہوں گی کہ جنہیں شرعی پردہ نہیں کیے کرنے دیا جاتا